اللہ اکبر أشهد أن نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هاديله وأشهد من لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 اللہ مبارک على محمد وعلى عل محمد کمہ بارکل ابراہیم ولا علی ابراہیم انق حمی مجید سبحان کلاہ اللامہ انق اندر علی مرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری واحذر أقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم یت الم آ جاتی وہ یوزیم وجوہ کتاب الحکم و ان قانون قبل اللہ رب العزت نے زمین کے رہنے والے انسانوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اور انہیں اپنا تعلق دینے کے لیے ایک راستے کا تعین کیا ہے اور وہ ہے اس کے انبیاء کی بے ست کا وہ رسولوں کو موث فرماتا ہے اور ان رسولوں کو اپنا پیغام عطا فرماتا ہے تاکہ وہ انبیاء و مرسلین اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں ایک تعلق اور صلح قائم کر دیں اب یہ تمام تر تعلق اللہ تعالیٰ کے اسی پیغام کے ذریعے ہے جو امبیا دیتے ہیں دوسری کوئی صورت نہیں ہے اسی لیے قرآن نے جو امبیا و مرسلین کی بے کی حکمت بیان کی ہے وہ یہی ہے سلام من قبل قبل من رسول ليطاع بإذن ہم نے آپ سے قبل جو بھی رسول بھیجے تو صرف اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور وہ اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کے عزن کے ساتھ ہیں ان انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے معذون ہیں اور اس کے عزن سے آتے ہیں اور ان تک پیغام بھی اللہ تعالیٰ کا پہنچتا ہے اور ان کا وہ پیغام پہنچانا بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے تو یہ حکمت ہے انبیاء و امبیامرسلین کی بے ست کی چنانچہ اب زمین والوں کی تمام تر بھلائی تمام تر سعادت فلاح رشت اور کامیابی آسمان والے کے پیغام کے ساتھ مربوط اور منسلک ہے اس پیغام کو تھامیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہر قسم کی سعادت امن و آفیت سکون اور سلامتی کے مستحق بنیں گے اور اگر اس پیغام سے کٹ گئے اور مختلف راستوں بلکہ بھول بھلائیوں میں کھو گئے تو آسمان والے سے ان کا رابطہ کٹ جائے گا یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے پھر یہ کسی خیر و آفیت اور کسی سلامتی کے مستحق نہ نہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہ رہے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عبداللہ بن عباس جو بھی نو عمر بچے تھے انہیں قریب کیا اور فما کیا اللہ اور علم کا میں تمہیں کچھ باتوں کی تعلیم دیتا ہوں جن کا تمہیں نفع ہوگا بڑا فائدہ ہوگا پہلی بات یہی تھی احفظ, احفظ تجدو تجاح کا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اس کے پیغامات کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ تری حفاظت کرے گا تو اللہ رب العزت کے دین کی پابندی کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا تو یہ ترتیب ہمیشہ سے قائم ہے اور یہ نظام ہمیشہ سے موجود ہے کہ زمین والوں کی رشد و فلاح کا راستہ آسمان والے کی توفیق کے ساتھ ہے اور یہ تبھی میسر ہوگا جب زمین والے آسمان والے کے نظام اس کے پیغام اور اس کی ہدایت کی قدر کریں پابندی کریں اور یہ سمجھیں کہ امبیاء مرصالین کی بیشت کی حقیقی حکمت کیا ہے اللہ عبن اللہ سن کی اطاعت کی جائے فرم برداری کی جائے اور ان کا کہا مانا جائے جو بات وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ در حقیقت آسمان والے کا اللہ رب العزت کا پیغام ہوتا ہے پیغمبر اپنی خواہش سے دین کے معاملے میں کبھی نہیں بولتا اس کا ہر کلام ہر مط ہر تلفظ وہی الہی ہوتا ہے اور یہی دنیا کی سعادت کا پیغام ہے اللہ رب العزت نے بطور خاص اپنے آخری بیگمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا احسان جتلایا اور اس بہست کو امت کے لیے سراسر رحمت قرار دی ہے کیونکہ نبی رسلام کی فہرست جو ہے یہ فطرۃ رسل پر ہوئی ہے چھ سو سال تک کوئی نبی مرہوس نہیں ہوا تھا اور دنیا ایک بربادی کے دھانے پر کھڑی تھی اد اللہ نظار فماقدہ ہوں عربہ ہوں آجمہ ہوں حالات ایسے تھے کہ اللہ البر عزت نے زمین والوں کو دیکھا اور سب کو مبہوز قرار دیا غذب کا مستحق لعنت کا مستحق ناراضگی اور عذاب کا مستحق ماں سوائے چند گنے چنے اہل کتاب کے گویا اس کائنات کی بربادی کی حجت کھڑی تھی اور سب لوگ اللہ تعالی کے عذاب کے قابل ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ملیامیٹ کر دیتا مگر اس کے اسے اپنے بندوں پر رحم آگی اور انہی حالات میں نبی آخر الزما موضوع ہوئے اور ان کی بےثت عمل میں آئی اور ان کی بےشت بھی سراسر رحمت وما اور الا رحمتا للعالمین ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کی ذات بھی شخصیت بھی مجسم اخلاق ہے اور آپ کا دین بھی ایک ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ احسارِ عظیم ہو گیا ہے اور رحمت کا معاملہ ہو گیا ہم نے کیا قدر کی اس کی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نبی اسلام کو بھیجا فطرت رسول کے دور میں بلکہ اپنے آخری نبی کے دین کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا اس سے خبر یہ ذمہ نہیں تھا انبیاء صابقین کے دین محرف کیے گئے ان میں تعریفیں کی گئیں تبدیلیاں کی گئیں انہیں مسخ کیا گیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لی کتاب و سنت کی یہ نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں یہ دین قیامت تک محفوظ ہے اور پھر یہ بھی اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ توفیق دی کہ میرا بھیجا ہوا پیغام پورا کا پورا بیان کرنا ہے ایک ایک نقطہ لوگوں پر واضح کرنا ہے مہ بھارت اللہ بن نبی اللہ وکان حق نل عن شر ما المحُ الحم آپ سے قبل جس جس نبی کو بھیجا گیا اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی تفویض تھی کہ وہ خیر کا ہر راستہ بتائیں اور شر کے ہر راستے سے ڈرائیں یہی کام آپ نے بھی کرنا چنانچہ آپ نے ایک ایک نقطہ بیان کیا سرمدار کتنے کی حدیث کے مطابق ماتھرھر تو مرشعینکم الجن اللہ وقت حدس سے گن بہی و ماتھرکت و مرشعین جو واحد گمنار اللہ وقت حدت سے گن بہی کہ جنت میں پہنچانے والی جو بھی چیز ہے جو بھی نقصہ ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں اور جہنم سے دور کرنے والے جو بھی امور ہیں وہ بھی سمجھا چکا ہوں یہ ڈیوٹی آپ نے بتریے احسن بیان کی اور پوری کی اور پھر اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل آپ نے ارشاد فرمایا تھا ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق کہ طرف سے گماید الگ لئی لوہا ونہا روحا صبا لا اللہ کہ میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں اور اس دین میں قطر کوئی ابہام نہیں ہے کوئی خفا نہیں ہے کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے اس دین کا عقیدہ بھی واضح ہے احکام بھی واضح ہیں الحلال و بین بلحرام بین حلال امور بھی واضح ہیں اور حرام امور بھی واضح ہیں اخلاقیات بھی واضح ہیں معیشت معاشرت سیاست ہر چیز واضح ہے کوئی گوشہ مقفی نہیں ہے اور کوئی پہلو تاریخی میں نہیں ہے ہر چیز واضح ہے یہ بھی ایک احسان عظیم ہے ایک شخص رسول اللہ عصم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ الفل اسلام قول لاسل عہد اندا کر مجھے دین اسلام کے بارے میں صرف ایک بات بتا دیجیے اتنی واضح ہو کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے اور بات بھی ایک ہو اور بات بھی ایسی ہو کہ اسے اپنا کر میرا بیڑا پار ہو جائے اور مجھے قیامت کے دن پروانہ نجات مل جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں ایک ہی سوال ہے اور بڑی شرطوں میں جھگڑا ہوا ہے آپ نے جواب دیا اس کا اللہ تعالی کی یہ نعمت ہے فرمایا کہ ہاں فل آمند باللہ ثم ہے فل تم یہ کہہ دو کہ میں نے اللہ کو مان لیا پھر اس ماننے کی بنیاد پر سیدھے ہو جاؤ استقامت اختیار کر لو یہ تمہارے سوال کا جواب ہے اللہ تعالی کو مان لیا اور اس ماننے کی احساس پر سیدھے ہو جاؤ تو آپ نے تمام شرائط پر مبنی اس کے سوال کا جواب دیا ایک ہی جملے سے بڑا واضح جواب ہے اللہ حاضر الخیاس یہ دین واضح ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اس تمام تر احسان کے بعد بھی اگر ہم نبی علیہ السلام کی بیشت کے مقصد کو نہ پہچانے اور ایسے امور انجام دیں جن کا آپ کی بےشت سے کوئی تعلق ہی نہیں رات بھر ایک وائز کھڑا ہو کر آپ کے چہرے کے حسن و جمال کو بیان کرتا رہے کہ آپ کے ہونڈ کیسے تھے ناک کیسی تھی زلفیں کیسی تھیں اور چہرہ کیسا تھا ایک جملے میں یہ بات کافی ہے کہ پوری کائنات میں آپ سب سے زیادہ اجمل اور احسن ہیں پرانے حکیم نے اس پہلو پر کبھی بات نہیں کی نبیر اسلام کے قد و قامت پر آپ کی چال ڈھال پر اور آپ کے چہرے کے حسن پر کبھی بات نہیں کی قرآن نے وہ بات کی ہے جو نبی کی بیشت کا حقیقی مقصود ہے اور وہ نبی کی شریعت نبی کا پیغام نبی کی حدیث نبی کی سنت اسے اپنانا عملی جامہ پہنانا یہ اس عالم انسانیت کی حاجت ہے اور یہ بشریت کی ضرورت ہے اسی کو قرآن نے جا بجا بیان کیا تو حقیقی مقصد کو سمجھنا چاہیے اور وہ نبی علیہ السلام کی اتباع سے پورا ہوتا ہے یہ نعمت عظم ہم کو حاصل ہو گئی فطرۃ الرسول کے دور میں مکمل شریعت کے ساتھ ایک واضح بیان کے ساتھ اور قیامت خیام محفوظ دین کے ساتھ ہم نے کیا قدر کی ہم نے سیرت طیبہ کے مفہوم کو پہچانا ہی نہیں نبی کی فیصت کا فائدہ کیا ہے نبی اسلام کی فیصت سے قبل کیا ہو رہا تھا وہ جاہلی معاشرہ اپنی تمام تر جاہلی کرتوتوں کے لیے ایک ازر پیش کرتا تھا اتنا وجد نہ کہ ہم نے اس طور طریقے پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے تو کیا آج باپ دادوں کی بات نہیں کی جاتی آج ہم قوم اور برادریوں کو تھام کر نہیں بیٹھے ہوئے کیا فرق ہے آج کے اس دور میں اس ظاہری معاشرے میں کردود وہی ہیں اور حجت وہی وہ ہے ابا اجداد کی حجت باپ دادوں کی حجت اور قبیلوں اور قوموں اور برادروں کی حجت فرق کیا ہے ایک فرق ہے اگر جاہلی معاشرے نے باپ دادا کی حجت پیش کی تو تب کی تھی جب نبی مرغوز نہیں ہوا تھا اور ہم یہ حجتیں پیش کر رہے ہیں نبی کی بےشت کے باوجود ہمارے پاس اللہ کا نور آ چکا یہ دین اللہ کا نور ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم ابا اجداد کی بات کریں کیا پیغمبر السلام کی بے سے قبل لوگوں کی خبروں کا انحصار جادوگروں اور نجوموں پر نہیں تھا وہ خمیش انسان ان کے رابطے خمیش سیاتی کے ساتھ ہوتے جو آسمان کی خبروں کو اچرکنے کی کوشش کرتے اور پھر اپنے انسان دوستوں کے ساتھ ان کی ملی بھگت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرتے تو آج بھی قدم قدم پر مجومی جادوگر ان کا راج نہیں ہے نبی علیہ السلام تو اس نظام کے خاتمے کے لیے آئے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ تمہارے لیے آسمان کی خبریں ضروری ہیں لیکن نجوموں نجومی اور جنوں کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے اس نور کی صورت میں تو نبی کی فیصت سے ہم نے کیا حاصل کیا وہ کون سا انقلاب ہے جو آیا ہے جو ہم لا سکیں کوئی فرق نہیں شرک نبی رحلان کی فیشت سے قبل بھی تھا آج بھی ہے اس دور میں قدم قدم پر کھڑے بت تھے اور آج قدم قدم پر لیٹی لاشیں ہیں جن کو ہم پوجتے اور پکارتے ہیں حالانکہ نبی کی فیشت کا مقصد اقامت توحید ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن مِن قَبْلِكَ إِلَّا إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا قلم إِلَّا أَنَا انب ہم نے آپ سے قبل جس نبی کو بھیجا اس وہی کے ساتھ بھیجا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے صرف میری ہی عبادت کرو تو نبی کی بہشت کے باوجود اگر غیر اللہ کی عبادت ہو اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کریں تو ہم نے کیا قدر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کی وہ جاہلی اعمال سارے کے سارے جاری ہیں اور وہ جاہلی کرتوتیں تھیں وہ ساری موجود ہیں بیداد اور خرافات ڈھیروں کی شکل میں موجود ہیں حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج نصف نہار کی طرح چمک رہا ہے اور پیغام ہر ہر گھر میں پہنچ کر حجت قائم ہو چکی لیکن پھر میں بےدات اور خرافہ جو کہ سب سے غلیز راستہ ہے بداعت کا راستہ ایک بدرتی انسان جب کسی بدرت کو اپناتا ہے یا اس کو جاری کرتا ہے تو گویا وہ الزبان حال سے اللہ تعالی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے قرآن میں دین کے مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ غلط ہے میں مکمل کر رہا ہوں فلاں کمی تھی اور فلاں کمی تھی میں تیرے دین کا استدراک کر رہا ہوں اور کمیاں اور کوتاہیاں تیری دور کر رہا ہوں اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی ہو سکتا ہے اور وہ شخص اور بڑا بدبخت ہے جو بدردی انسانوں کے تعاون سے دین کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے ان سے رابطے ان سے محبت خواب و سیاسی بنیاد پر ہو یا کسی بھی بنیاد پر ہو یہ دین کے مجرم اور باغی اور تاغی جو اللہ تعالیٰ کو دلکار رہے ہیں کہ تیرا یہ تکمیل دین کا دعویٰ غلط ہے اس میں فلاں فلاں نقص ہے جو ہم پورے کر رہے ہیں اور ہم ایسے لوگوں کو قریب کریں اور ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنے کی کوشش کریں یہ خیال است و محال است و جنون یہ ساری جنون کی بات ہیں. اللہ رب العزت کا دین بڑا غیرت والا دین ہے اور یہ غیرت ایک شر جو ہے وہ متقاضیات میں سے ہے نبی اسلام کا فرمان ہے اللہ میں سعد سے بڑا با غیرت ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے بڑا صاحب غیرت ساز سے اس لیے کہا کہ ایک موقع پر آپ نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور تم دیکھو کہ کوئی شخص تمہارے گھر کی حرمت کو پامال کر رہا ہے تو تم کیا کرو گے تو سب سے پہلے سات بول اٹھے کہ میں تلوار کی دھار سے ان کا سر قلم کر دوں گا ایک لمحے کی ڈھیل دیے بغیر فرمایا کہ غیرت اور اللہ مجھ سے بڑا صاحب غیرت جو غیرت کا یہ عالم ہے تو جو اللہ کے دین کا مجرم ہے اس کی مدد سے اقامت دین کا کام کیسے ہو سکتا ہے تو رسول کریم کی بے ست کیا اس کے مقاصد ہے اور اس بیشت کی اساس پر ہم سے کیا تقاضے کیے گئے ہیں انہیں سمجھا جائے اگر ہم وہ سمجھ لیں اپنا لیں تو یہ زمین امن کا گہوارہ بن جائے اور جو آخرت کی نعمتیں اور فائدے ہیں اللہ عزت کے وہ تو حاصل ہوں گے ہوں گے لیکن یہ دنیا میں امن و واشتی اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے اور ہر انسان اپنے اہل و مال میں اپنی جان میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے نبی علاسلام کی فیصت کا رود اول کا درس کیا ہے وہی جو سمام بل اصل نے پیش کیا عیسائی تھا قید کیا گیا طویل قصہ ہے اسے مسجد کے سدول سے باندھ دیا گیا اور نبی اسلام اس کا حال پوچھنے آئے ماں بالوں کو یاد حمامہ سماما کیا حال ہے غصے سے پھر ہوا کہتا ہے کہ ان تخت تل تخت تل دا انتر انتر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گرفتار تو کر لیا اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرا خون کوئی سستا نہیں ہے میری قوم بدلہ لے گی اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں بدلا چکاؤں گا آپ نے چھوڑ دیا دو دن تین دن یہی آپ نے پوچھا یہی اس کا جواب ہوا اس دوران وہ بڑی گہری نگاہوں سے نبی الاسلام کو دیکھتا رہا صحابہ کو دیکھتا رہا صحابہ کرام کی عبادت کو دیکھتا رہا ان کے خلق دیکھتا رہا نبی السلام کو اکرام دیکھتا رہا اور یہ سارے جو تعامل تھے ان کا مشاہدہ کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے منتخب کر لیا ان کو ہدایت دے دی اسلام قبول کر لیا طویل واقعہ صحیح بخاری میں ہیں اس کے بعد اس کچھ باتیں ایک بات اس نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سے کچھ لمحے قبل سب سے مبحوس جو دین تھا میرے نزدیک نفرت کے قابل وہ دین اسلام تھا اب ایک دم اس دل میں ایسا انقلاب آ چکا ہے کہ سب سے پیارا دین دین اسلام بن چکا ہے اب سے کچھ لمحے قبل میرے نزدیک سب سے پڑھ کر نفرت کے قابل چہرہ آپ کا تھا اور اب سب سے محبوب اور پیارا چہرہ آپ کا بن چکا ہے اب سے کچھ لمحے قبل میرے نزدیک سب سے بڑھ کر نفرت کے قابل شہر مدینہ تھا اور اب میرے دل میں شہر مدینہ کی محبت پیوست ہو چکی ہے اور سب سے زیادہ محبت کے قابل یہ شہر بن چکا ہے یہ الورا ولبرا الله و في بلبخلا محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے یہ روز اول کی بات ہے دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ اللہ علیہ وسلم میں تو گھر سے نکلتا تھا عمرہ کرنے کے لیے اب چونکہ آپ کا دین قبول کر لیا تو آپ کے دین میں عمرہ ہے یا نہیں جاؤں یا نہ جاؤں فرمایا کہ ضرور جاؤں ہمارے دین میں عمرہ ہے یعنی اب عبادت بھی کرنی ہے تو وہ نبی الحرام سے پوچھ کر کرنی اپنی خواہشات ختم اپنی رائے ختم اپنی عقل ختم اب اس خواہش پر اس عقل اور رائے پر اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ کے دین کی حجت قائم ہوگی اگر آپ کے دین میں عمرہ ہے تو جاؤں گا ورنہ یہیں سے گھر لوٹ جاؤں گا رمایا کہ نہیں ہمارے دین میں عمرہ ہے تم ضرور کرنے جاؤ روانہ ہو گئے ادھر جب مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ میں داخل ہونے سے قبل نہیں ان کے اسلام کی خبر مکہ میں پہنچ چکی تھی اہل مکہ ان کے اسلام سے بہت ہی پریشان تھے ایک مکان پر اکٹھے ہو گئے کہ سب مل کر احتجاج کریں گے جب سماما ان کے پاس داخل ہوا ان تک پہنچا تو اہل مکان کا سبؤ تھا سبؤ تھا سماما تم بھی سابی ہو گئے بے دین ہو گئے اپنے آبا اداد کے دین کو چھوڑ دیا یہاں سماما کو افسوس ہوا ہوگا کہ میں نے پیغمبر اسلام سے دین کا سوال تو کر لیا مگر دنیا کا معیشت کا اور تجارت کا سوال نہیں کیا مکہ میں گندم سپلائی کرتا تھا مکہ کی پوری گندم سماما کے ذریعے آتی تھی اب اس کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ تجارت روا ہے یا نہیں دین اسلام میں اہل مکہ کہہ رہے تھے تم سابی ہو گئے اور سماما نے وہاں پر اعلان کی یا اہل مکہ واللہ لا قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت تک تمہارے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک اللہ کے پیغمبر اجازت نہ دیتے واپس لوٹوں گا اپنے پیغمبر سے پوچھوں گا اگر آپ نے اجازت دی تو فجارت قائم رہے گی اگر آپ نے روک دیا تو ایک گندم کا دانا بھی تمہارے پاس نہیں پہنچے گئے چاہے میری تجارتوں کا ستیہ ناز ہو جائے مگر یہ دین کی خاطر قابل یعنی اسلام قبول کرتے ہی یہ پہلے روز کی باتیں ہیں محبت کس سے کرنی ہے اور دین میں کس کی اتباع کرنی ہے دنیا اور دنیا کی تجارتیں معیشت کس کے تابع ہیں یہ سلامہ کی سوچ اور فکر ہے جو پہلے دن ہی پیدا ہو گئی ہم جدی پوچھتے مسلمان مگر یہ فکر اور یہ سوچ اپنے اندر پیدا نہ کر سکے کیونکہ نبی کی بیشت کا حقیقی مقصد ہم سمجھنے سے قاصر ہیں اس نقطے پر بہت کچھ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے اللہ باک تو بھی کدافرمات حقول غلط بس تخر اللہ علیہ بخر اللہ الحمد رب العالمين السلام علیہ رسول اللہ وباعت بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو بہنوں اور بھائیوں کو صحت کاملہ اور دائمہ ادا فرما دیں اللہ تعالیٰ ہر شر س مشکل سے محفوظ رکھے یا آج کا اعلان یہ پنجاب میں شیخو پورہ ایک مشہور شہر ہے وہاں ایک ادارہ قائم ہے مدرسہ ام مکتوم کے نام سے ابن امن مکتوم کے نام سے یہ نبی اسلام کے نابینا صحابی تھے اور ان کے نام پر یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے کیونکہ اس ادارے کے بانی اور مؤثس بھی ہمارے ایک نابینا بھائی ہیں حافظ محمد اسلم صاحب انہیں ہم نے بغور قریب سے دیکھا ہے اور ساتھیوں سے ان کے احوال کا سنا ہے اور ان کی زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہے اپنے نابینا ہونے کے عذر کو انہوں نے اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا اور اس عذر کے باوجود بڑی محنت کر رہے ہیں اسی محنت کا ایک یہ اثر ہے جو ایک ادارہ قائم کیا جو کتاب و سنت کی تعلیم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور اس عذر نابینا ہونے کے باوجود ان کا مختلف جگہ پر آنا جانا اور ادارے کے لیے فنڈز کا حصول یہ کام بھی ساتھ کرتے ہیں وہ اور ساتھیوں کے بیان کے مطابق امانت دار ساتھی ہیں لہذا ہم جنہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نور عطا فرمایا ہے اپنے اس بھائی کی مجاہدانہ زندگی سے کچھ اثر لیں ہم بھی دین کے لیے جد کرنا سیکھیں اور کم از کم یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ادارے میں اساتذہ کے وظائف وغیرہ کے ایک مشکل بنی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ضروری امر ہے اساتذہ اگر جو ہیں وہ خود کفیل ہوں گے اور معاشی اعتبار سے مستغنی ہوں گے تو پوری وہ ایک ذمہ داری سے کام کریں گے تو آپ اس مت میں تعاون کیجئے تاکہ اللہ رب رزت ان کی یہ مشکل آسان کر دے بہت دور سے آئے ہیں اللہ پاک ان کو توفیق دے استقامت دے اور اللہ ربر عزت ہمیں بھی توفیق دے ہمیں ان کی بڑھ چڑھ کر تعاون کریں اور انشاءاللہ یہ علم کی سرپرستی میں ہوگا صدقہ جاریہ ہوگا اللہ پاک قبول فرما دے بس اللہ وأشهد أن محمد ربده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل مجزة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعز الله ورسوله فقد ظل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او وخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ضعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الخوف الكافرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بجعلنا منهم واخذ من خضر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا اتقبل منا انك انت السميع العليم فتبع لنا انك انت الدواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله وعلى النبي